آج دسمبر انیس سو اڑسٹھ کی چودہ تاریخ ہے جاوید گا میں دس میں ہم سفر دو سو اکیس سے کر رہے ہیں گندا روڈ بریش سے باہر آیا راستے میں گور گھیر لیا انہیں بھی وزن سنا دی اور اس کے بعد اب جمال چلے گئے بہت بڑا مقام ہے کہ ہاں یہ بہت <خرطن> ہائے نیا دارے راضی کردور دوست ج سے ایک جلوہ ہے لیکن ہم تو جلوہ نہیں بلکہ اسے خود اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے دار سے ورے ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا تو کی سورج سمجھ لیجیے سرتاؤں کی سورج سمجھ لیجیے جیسے نیشا نے آواز کے پہاڑ کے اوپر ایک روشنی نظر لگائی اسی طرح ان کے یہاں کا جو تصور ہے وہ ہے نہ رہا تو جنت بھی جلدی ہائے دوست ہے لیکن اس میں بھی بات بنتی نہیں اس لیے ہم تو بیدار جو ہے اس کے ورے تو ہم نہیں ہوتے اس لیے آگے بڑھے اور خود شروع کر دی ماں اصلے اصل خیس تن بر کردہ آٹیاں گم کردہ اب یہ اصل خیس ہے اب جیسی وہی بات کے وجود مجبور اور بیدانتا ہے وہ ایسا سوال ہوا ہے ان کے اوپر اس کو نکل نہیں دیا اس ملک اب آگے جا کے آتی ہے میراج کی روایت میں سولہ سر خلم سے جب آخر میں پہنچے آخری آسمان پر تو اس کے بعد ہر نے کہا کہ اگر میں یہاں سے میں اگر یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھاتا ہوں تو گرم اس لیے میں اب آگے نہیں جا سکتا تو آگے تو. تو یہ صوفیہ نے یہ لیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ علم کی سلامت ہے علم آپ کو دروازے تک تو لے جا سکتا ہے اندر ساتھ نہیں جا سکتا وہاں پھر وہی جو آپ کے ہاں کا وہ شوق ہے نظر ہے عشق ہے وہی نہیں جا سکتا ہے پھر دروازے پر جیسا ہے یہ مانے ہیں کہ جبریل نے کہا تھا کہ میں نہیں آگے جا سکتا اب یہی چیز یہ دیتا ہے یہاں سے پہلے کہ علم اگر علم اگر کر فکر تو بد گہ رس پیشے چشمے ماں حجاب اکبر وہ نہیں ہے کہ اس نے ذرا کوالیفائی کر دیا ہے اس کو کہ اگر وہ بد فکر اور قدر ہار ہے تو پھر حجاب اکبر ہے ور صوفیہ کرام کے تنظیم کو علم و حجاب القم ہے ہی ہجاز, لیکن علم را مقصود اگر باش نظر ای شبد ہم زیادہ ہو ہم راہبر اگر علم آپ کو اس کے مقام تک پہنچا سکتا ہے یہ ہے نا مقام نظر جسے کہا ہے تو پھر وہ راستہ بھی ہوتا ہے اور وہ رابطہ بھی ہوتا ہے یعنی مقصود اگر تمہیں وہاں تک پہنچانا ہو جہاں سے پھر رسول مارفت جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے تو پھر تو وہ کام کی چیز ہے علم گیا ہے نین حد پیشے تو از اشر وجود کاتوپور سی تیس راضے کی نمود وہ فلکا تمہارے سامنے رکھ دیتا ہے راجا تاکہ اس کے بعد پھر تم یہ پوچھو کہ اس نمود کی اس مینیفیسٹیشن کے اندر ریالٹی کیا ہے اصل کیا ہے جس کی جس کی مینیفیسٹ فارم یہ ہمارے سامنے آتی پس اتنا کرتا ہے اس سے آگے نہیں لے جا سکتا زیادہ نہ ہموار سازد ہی چنی گاؤں کرا بے دار سازد ہی چنی بس اتنا کام کرتا ہے دردو داغو تابو تب بخش تو را تفسیر جہانے رنگ و ویدا ہو دل پرورش پیرت حضور بر مقام میں جنگ کو شوق عرت تو رہ باس تبریل بے گزارت تو رہ اتنا کرتا ہے وہاں تک دروازے تک لے آتا ہے اور پھر جبرین کی طرح وہاں تمہیں چھوڑ کے اور آپ پیچھے ہٹ جاتا ہے عشق کس رہت لی برد کو چشمے خیر ریرت کشک اپنے ساتھ کسی کو خلوت میں دوسرے کو کیسے لے جائے گا وہ تو اپنے آنکھ سے بھی حیرت کرتا ہے بات اس سے زیادہ اچھی انداز میں وہ جو غالب نے کہی ہے نا دیکھنا قسمت کے آپ اپنے پہ رشک آ جائے ہے میں اس سے دیکھوں بھلا کم اس سے دیکھا جائے زیادہ خوبصورت انداز ہے اور وہ کہتا ہے باقایا تورا نمی پسند عشق تو ہزار بد وہ اس کا سایہ بھی ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا ہم یہ, یہ کہتا ہے کہ جس قصلہ برد تاکہ برعید ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی وہ ساتھ نہیں لے جانا چاہتا الوت فلوتی ہونی چاہیے اول او ہم رفیقو ہم تری آخر او راہ رفتن تنگ بے یہ ابتدا ہے اس کی کہ اس کے ساتھ وہ رفیق بھی ہوتا ہے فیس بھی ہوتا ہے اور آخر اس کی یہ ہے کہ وہ پھر تنہا کنوس میں جاتا ہے کرو جی کلے چلے جاؤ گیتا کی در گلش کم جا ہماں ہور کسور ذور کے جام باخ کم در بحر نور غرق بو در تماشائے جمال ہر زما در انقلاب و لا جال اب دیکھیے پھر وہیں آ گیا یہ لا جزال بھی اور ہر زمان در انقلاب بھی کرمنل ہمیشہ رہنے والا انقلاب جسے آپ کہتے ہیں انقلاب کے تو معنی ہوتا ہے جسے آپ چینج کہتے ہیں تھنگ سیزز ٹو ایگزٹ اور اس کے بعد پھر نیو کریشن اس کی ہوتی ہے جس کو آپ چینج کہتے ہیں تو چینج کا سوال ہی نہیں ہے اس میں لیکن چونکہ واضح وجود میں اس میں لے کے آنا ہے انت. تو خدا کا واضح وجود کے اعتبار سے ممکنات کے اندر آئے گا یہ دِن ورلڈ آف کنکریٹ کے اندر آئے گا تو پھر تو ہر عام یہ جی چیزیں بدلتی چلی جائیں گی اس لیے انقلاب میں بھی ہے وہ اور لاج ازاز بھی ہے ہر کنٹرڈکٹری ٹرمز ہے حقیقت میں ایک ایمنل ریالٹی جو ہے وہ انقلاب چینج کے اندر آ نہیں سکتی بالکل غلط یہ انہوں نے وہ قرآن کی وہ چیز کلا جو امن ہوا کی شان سے لے کر بس اس کا غلط مفہوم لیا اور لے گزرے اس کو تصوف میں وہ خود آ کے متعلق ہو یعنی مہر ہے جیسا سے ماواتے والا کائنات <تصحیح> کی بستیوں بلندیوں میں جو کچھ ہے وہ محتاج ہے کا اور پھر کیفیت ان چیزوں کی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ کے اوپر جامد ہیں کہ ایک ان کا تقاضا پورا کر دیا بس ختم ہوا کلیہ نے بہت یہ شیئر کائنات کے مطابق ہے گنداٹے لگائیے اس کی عبویت کا کہ کائنات کی بستیوں بلندیوں میں ہر شہر اس کی محتاج اور ہر شہر کی احکیت یہ کہ ہر اور اس کا تقاضا مختلف اور ہر تقاضے کے مطابق سامان رگوبیت کام پہنچتا ہے بعد وہ یہ کیا اب یہ جناب یعنی تو کی کوئی نہیں ہے کہ اس آیت کی آپ دیکھیے نہ ترجمے میں نہ ان کے پسند یا وہ من سے باز آتے بازار میں تجمہ کرتے ہیں سوال کرتے ہیں اس سے جو کچھ زمین اور آسمان میں کوئی سوال پوچھتے نہیں تھا اچھا جی کوئی آپ کی کلا جن ہوا فیشان اور شان مٹی پلیت کی بعد ہین خدا کے متعلق نے کہنا کُلہ جومن ہوا فیشان اب شیو نے الا ہی آ اس کلا بنی تصوق میں ہمارے کہ یہ جس قدر آپ کو وجودہ وج... موجودات میں نظر آتے ہیں یہ سب شروع میں ہیں اور یہ کہاں سے آیا کلّہ کل جامن ہوا سن یہ ہے وہ ہر زمان دار انقلاب و لا جلال. وہاں سے یہ لائے ہیں. ورنہ خدا کے متعلق یہ چیز کیا نا ہر زماندار انقلاب قدر اللہ قدرے گم شورم اندر زمیر کائنات کیوں رباب آمد بچش میں من حیات اب دیکھیے یہ پھر رادت وجود اور تشمی لے کے آیا ہے سر کے ہر تارش ربابے دیگڑے ہر نواں دیگڑے بگڑے ہونی کرے کائنات جو تھی ایک رباب کی طرح آ ویسے تو دیکھیے کہ اس کی ہر تار پوچھے تو الگ نغمہ نکلتا ہے وایت اس کے اندر وہ مسیح کی بری ہوتی ہے بس یہ وہاں جو حجاب ہے کرنا ہے ساز کا جسے ذالم نے کہا تھا مانو نہیں ہے تو ہی نہ رہا راز کا یا ورنہ جو حجاب ہے کرنا ہے ساز کا وہ یہی تشریح ہے اس کی یہ کائنات سامنے آئی پیچھے اصل تو وہی تھا لیکن اس کے تار ہر تار کو چھیڑنے سے الگ الگ نغمہ نکلتا ہے نغموں کے الگ الگ مانے یہ نہیں ہے کہ تار کی وادت جو ہے وہ ختم ہو جباب کی وادت ختم ہو جائے ماں ہما یگ دود مانے لارو نور ادمو مہرو مہو گو لو ہور کوئی را با جاؤ آئین ہے جان کے سامنے ایک آئینہ رکھ اس میں وہ اپنی چیز کو دیکھ کے حرت میں بھی ہو اور یقین بھی اسے حاصل ہو جائے حیرت میں ہو کہ میں اب میری اصل کیا ہے یقین ہو جائے کہ اس کے اندر میں ہی ہوں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کائنات کو یہ آئینہ کہتے ہیں نا ساتھ خدا بندی کا جس کی اندر حیران اس کا عقص نظر آتا رہتا ہے صبح امروز ہے کہ نورش ظاہر ڈر و نورش دوش و حاضر است کٹرنل نو جسے یہ کہتا ہے پاس پرزنٹ اینڈ فیوچر خدا کے نزدیک کی کچھ نہیں ہے اس کے سامنے جو صبح امروز ہے اسی میں یسٹرڈے بھی اسی میں ہے ٹمارو بھی اسی میں ہے پاسٹ بھی اسی میں ہے فیوچر بھی اسی میں ہے جسے آج صبح امروز کہتے ہیں حق حویدہ با ہما اسرار خیش با نگاہ من پند دیدار خیش لایا دور ہے تھے آج مسلم یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ خدا مینیفیسٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو تمام اپنے رازوں کے باوجود اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر رہا ہے اگلی چیز یہ ہے من مد دیدار پیش پھر یہ چیز کے ساتھ یہ انسان یہ الگ کیوں ہے وہ الگ کیوں ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہماری آنکھ سے اپنا تماشا دیکھا اچھا اجاتے ہی آئیے اپنے آپ میں دیکھنا پہ آزاد میں اس سے اچھا تو دال رزل کے اندر کہہ گیا کیا بات ہے اس کی ہماری آنکھ سے دیکھو جو تم کو دکھ ہماری آنکھ کو جو تم کو دکھلائے ادا تماری جو تم بھی کہو کہ ہم ہماری دیکھو جو تم کو دکھنا ہے ادا تمہاری جو تم بھی کہو کچھ ہے بڑا بہت مر میں چلیے با ہما اسرا رحیش با نگاہ من کند رحیش جیت رش اب زد میں ایک آستنگ دین قبر تنگ خاصن اس کو دیکھنا بڑھتے ایسی بڑھا ہوتی ہے کہ جس کے اندر تم ہی نہ دیکھنا کی قبر سے اب دو مولانا میڈیا ایک دور کے پیچھے والا ہر کمیلیں یا جگر ہر دو تم ہر گاؤں کے نظر کی ہر جگہ کے بارے جس جوجھ جانا لفظ سے دیدار دار بولنے والے پاس میں آیا میں <gustica> <sundan. gustica> <gustica> <gustica> <gustica> <gustica> اند کے ہماری دنیا کی ترقی میں جاتا ہے بر دمد از سم بے او آ. آ. یہ حالت ہو گئی ہے غالبا شمارے ردو شر شم. اب تینا شب در آپ اچھی تصویر خیبر شدہ گائے لاؤ بے چار ہے آنکھا فکر ساج بے مرد لیس چار مرد ویر خود خارو والی ہو ہی واہ واہ ٹگائی بندر بناؤ چنی آلم کار آپ دل داغے بہت اچھی جگہ دے گیا چنی آل آپ دل داغے کہ بر دام دیکھیے جو کی ملتا اس پر از نقش آئے گار آمد نویشت لے آیا یہ کار کا تیس بھوتم ہے مرد ندیب زندہ رہنا یہ کیا ہے ذات حق نصیب یہ ہے دیگرے دیگر کاہر کرنا یہ دیکھنے کے لیے کے مقابل میں لے کے آنا مقابل میں اپنے آپ کو لے کے آنا تاکہ یہ ٹیسٹ ہو جائے راجنیتیں پیدا ہو چکی ہیں اس نے پیدا ہے ہمو ہنگامہ ہائے ہستوں گر جماعت ماں نیات یہ سارے کا سارا وہ جتنا ہنگامہ ہے خیر و شرط لے آئے درگا لے آیا کہیں وہ باتی ہے زندگی آؤ آؤ آؤ ہاں چوری اندر جہانے بھی ہر کے اولا ایشے ماں ہزر یعنی حس جمالے ماں نصیب ہز نصیب باش خود جہانے جنڈا روپ تیس جہانے رنگ جن کے آبے رنگا نیل زندگانی رے تقرار میں جو ہے y yo شماری جو ہے نفر یہ کرارے نفرت میں او آدر جاؤ حیات آردن پھر بند وہ جس نے کہا خبرے کے میرے مد میرے مدن نے پوچھے تو کہو ہندی جان کو اس کے قریب نے جانا جس نے خود کہا حیاتِ ار ار کا حیاتیں جاگان تعلق رکھنے والا میں نے بتایا تھا کہ آخری آن میں فی الحال کہ فرد اگر آپ آپ ہو جاتا ہے خود اگر کا ہیل آپ نے اندر لیا ہے تو اس میں و و بوزر یہ اور کرتا ہے تو بھائی بوزرا کے اندر, اندر تو عید آتی ہے تو پھر جلائے ہر دو از تو ہی ہوئی ہیرت کمال کے لیے پورا جمال خرد کے لیے خالص ہوتی ہے سنوان سارتی آن سارت آنی ایس آن یکی را بینس ایس یکی آن یکی را بینس اردد یکی آن نشکی آن کی بزی بہت اچھا ہے اپرادھ لیکن اچھا سمجھ آئے گی تیس منٹ یہ پھر آئے گا بڑے تیس آ, بودن یک یا تو ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی کا پہلے ہر طرح اس کو داو. دلیل بھی ان کی قریب ہوتا ہے ماہرہ آج یخ نگا شو ہا شو جکی کاست گلی ہائے تو مست خوب کو جب کیا میاری زندگی ہے اور وہ مار زندگی کا شرارا ختم ہو جاتا ہے زندگی نشاؤ حدت اخباروں مان کی من چرا در بندے مودعی اندر جہانے چاہتی ہوں گیا گرم ہو گیا اس کائنات کے اندر ویر ہر کے دروج اور درو میر یہ ہے نا پہچان کے گم میں آخر. وہ ہے نا اس میں گم ہے حاضر گم ہے پہچان کے گم اس میں آخر. یہ وہ ہے زندگی خاحی خودی کا پیش کن چار سو اندر پیش کن خاص دینی مردے اب چہرائے تصدیق یہ ہے سوال ہے گل ہے رو تو ادمان دیدہ ہم کر جانے مسلمان دیدہ ہم جی رسدیر کرے کر اور بڑا سوال جہانے کھینچ رہا آدمی تو ہزمان کھینچ رہا تھا ایک گو سے کیا کہتے ہیں ہر پرد جینا گفتار بھی تم کے اندر بھی نہ تو جاؤ ہی ہم ناو قدیم جاؤ جتنی قیمت بھی نہیں ہے باپ ہمیں کر دیں سر سلمان کی پوشتی ہاتھوں میں نے دیا ہے اس کو وہ تو ایسی چیز کے پاس بھی دے. اتنی اور اس طرح سے سورج میں دی اور ہار دی احمدوں کے پاس ایک کھیل ہے اقبال کے ہاں زندگی تارے خود بین بین یعنی یہ باہمی تعلق کیا ہے بڑا اہم کشوار ہے, ہے. فرادیت کام رہتی ہے تو جماعت نہیں بنتی جماعت ان فرادیت باقی نہیں رہتی اب قرآن کا مخصوص تصویر ذات یہ تصویر ذات جماعت ہوتی نہیں اگر جماعت میں جا کے جل ہو جاتا ہے اپنا بلو کا اگر یہ دریا میں اور ضرور ذریعے ضروری ختم ہو گیا تو یہ جا کے دریا میں کوئی کوشش نہیں میں اضافہ کیا اپنا وجود وجود الگ الگ الگ الگ انفرادیت جواب کیسے بن سکتی ہے یہ ہے زندگی انجم و نارا اور نگہ ادارے نگیداری بھی اس نے کرنی ہے اپنی فرادیت بھی قائم رکھنی ہے اور انجم بنا آج زندگی بھی اس میں بدل کرنی ہے دونوں چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں <تصفح> با ہے۔ بہت اچھی اپنے اندر بیچنی کا وعدہ کر رہا تھا ان کے ساتھ اب یہ دیکھیے کہ اور جماعت کی زندگی جو ہے وہ بھی ساتھ بن جاتی ہے جنگت کی قرآن نے کہا ہے تو پھر جنگت کے اندر آ سکتا ہے داخلہ ان کے اندر خدا کا خشک رکھی کا قرآن نے یعنی جہاں وہ یہ کہا ہے نا کہ وہ گزارے کا حسن رسیت ہے اس میں انتظام نہیں ہے اس میں جد ہو جانے والی بات ویسٹ کی ہمارے ہاں کی نازنزم اور یہ فریشم وغیرہ جتنی اور ہم بھی جتنی بھی یہ بات ہے اس میں فرد کی حصیت کچھ کرتی نہیں وہ تو جماعت کے یا نیشن کے یا قوم کے مقاصد کے رسید کے لیے قرض کی انفرادیت اس کے عالصان کا بھی تو نہیں جس کا بت بنا ہے قرض کی اثیت کچھ نہیں رہتی لیکن یا جماعت کا وجود اس لیے ضروری سمجھتا ہے کہ اس سے قرض کی انفرادیت اور یہ چیز عجیب ہے یہاں ان کی اس طرح تدمیل ہوتی پھر وہ لاج کی تدمی بنتی تو یہ کافلے کی تصویر بڑی خوبصورت ہے اپراد کارواں اگر کمزور ہو جائیں گے ڈلنا پائیں گے تو وہ کافلا جو ہے وہ لٹ جائے گا راستے میں ہر فرق کا اپنی لاج کے اندر موقف ہونا طاقتور ہونا بہادر ہونا جری ہونا اس پر کام کا بات اور اگر فرد اکیلا ہے کتنا ہی محکم و پائیدار اور جری کیوں نہ ہو وہ بھی رک جائے گا کافلے کے ساتھ رہنے بھی حضرت ہو سکتے ہیں. زندگی نگے دارے خدا سے بڑے خوبصورت الفاظ ہے ہمارا ترم بہنے بنی رام دائی ہاں ہر ذرا رسانی کرتا جانے میں کر رسوا گردی ہیرو حانا بیا شام ڈراؤ سراہی کو حکیمانا گیا شام سے اور آگے بڑھیا کرمچاری یہاں جاوید نامے کا سفر تو ختم ہوتا ہے اس کے بعد اس نے ہرام دیا ہے جیوید کی نسبت سے سکھنے میں یادیں نو اور کی نئی نسل جو ہے اس کے لیے یہ ایک پیغام ہے ایران کے بات ایران کے بعد جائیے کھانا پیسبہ یہ ضروری آج حبیب صاحب کی میس تھی اس سے یہ لما ہوا ہے انہوں نے ہمت دلائی یہ چیز بائیس پانچ کو مل لیجیے بائیس ہی اگر ہو جائے گا یا بائیس میں شروع کیا کس میں لگ گیا پتا ہی چلا دو تین ہفتے بیچ میں لاگا ہوا ہے لیکن باہر پھر بھی بہت اچھے رہے ہم اور بھی تو کتنا لمبا کہاں کہاں کا کم ہوا ہے یہ بڑی سیر بھی بڑی لمبی کی تھی ہے جناب جی ہاں تو آج 14 دسمبر 1968 کو ہم نے یہ ختم کیا اگلا حصہ جاوید نامے کا نہیں ہے وہ جاوید کے نام اسے ہم ہمیں آج دسمبر انیس سو کی اٹھائیس تاریخ ہے جاوید نامے کی کلاس ہے جاوید نامے میں عالم بالا کی سائد تو ہم نے پچھلے درس میں ختم کر دی تھی اب یہ پھر واپس زمین پہ آ یہاں آنے کے بعد انہوں نے عنوان تو ہے خطاب دا جاوید لیکن وہ اصل میں سخ نے بنیاد ہے نئی نسل کے نام ایک پیغام ہے یہ حضرت علامہ نے یہاں دیا ہے اس کو خطاب کر کے یہ کہتے ہیں کہ نی سخن آن ہاتھ سے لوگ کے نیارے کا گرام آ نئے ہر نہ در تارے دلس آگے نا گگنیشن سے ہر بگوئیم نیو شرب در چیز آتا رکھتا کچھ پاوتا ہر کوئی بھی ترابی بگوئی ترابی بگوئی تو آگیا جو ہی بخشتے کے آگے آگیا جو ہے اور کرتا ہے اور عب مبین کر یہ اتنا واضح ہو گیا ہے قانون اور یہ ایک دنیا ہماری ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اگر اس کو ہم ہر سو شوق کے اندر لاتے ہیں تو وہ پوشیدہ تار ہو جاتا ہے اورا از نگاہ من بگی کہیں آ گئے آہ صبح من بگی وہ تو یا میری آخ میں ملے گا تمہیں یا یا نگاہ میں ملے گا یا آئے ملے گا میرے تو وہ یہ ساری چیز یہاں سے آپ دیکھتے ہیں نا بری طرف سے تندوک کے اندر چلے گا وہ بات سمجھ نہیں ہے تو یوں سمجھی جا سکتی ہے ہر الفاظ میں معدرت در سے نسی بات و نسی میں وہ نصیب میں وہ تو راتائے بہائے تو وہ دیکھا ہے نا کہ عورت کو بہتریت مار کے پیٹ بال بھی بہت نکل ہی جاتا ہے یعنی اپنی بیوی کے متعلق بھی اس نے بیوی کی حیثیت سے ایک لفظ جگیب تھی ماں کا امی نے آپ دیکھیے بھی یہ چیزیں بڑی گہرائی میں سوچنے کی ہوتی ہیں ایسے شو میں یہ جو چیز ہے یعنی بیوی کے اندر اگر یہ تو خوبی کی چیزیں کہ وہ ایک بچے کو یہ کچھ بتا سکتے اور ایک لفظ میں کہیں لے کے آیا کسی خود لے کے آیا ہے تو وہی معدرت کہہ کرایا ہے تیری امی تیری خوبی کی امیدو اب دوست از دب کے لائے ابوختی نگاہی یعنی اس کی زبان سے تم تو نے لائے نہ سنا لیکن وہ دولت جاوید جو تھی ایپسر ذوق نگاہ لائے نہ اگمندگی ایک دفعہ موسیقی دروازے کے بعد ایک جلتا تھا یہ آگے کا جلتا تھا تقریبی تو یہ کیا نہیں کر سکتا وہاں لوگوں نے فرمائش کی سر کچھ کرتا بنوائی ہے ہاں جی تو اس زمانے میں میں سمجھتا ہوں یہ ابھی شاید نہیں ہوا تھا یہ چار شیت اور اسٹیج اس پہ اور چوتھے شیر کے دوسرے مصر کی فریم کو اور اس طرح سے, سے جانا پڑا ہوں. یہ واقعی جب یہ لائلہ والی بات آتی نہیں برداشت نہیں کرتا عزمت لائے لائلہ گوری بگو از روئے جاؤں میں تو آئے دور جہاں بہت اچھا شکریہ تاز اندام تو آئے دورے جاں مہرو با گردر گردش کرتے ہیں تو. دیدہ ام ای سو لا در کو ایند تو ہر سے لائے نہ نیلا جیز انائے نا سر بس تو سر بے قاری پا دربت اس میں شبہ ہی نہیں صاحب کوئی نائلا کو اٹھنے والا ہو تو چھوڑی دیں پہ دنیا میں آرے لا کی نتی کرتا ہوا جو چلا جائے گا کتنی